حمد و صلا درود سید الانبیاء علیہ تحیت وسنا کے بعد آج جانا گیا ہے رب کریم دل میں زبان میں نگاہ میں غہن میں غلطی خطا تو محفول فرما کل حق ہک آخنے کی توفیق بخشے اور اس کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو پچھلے جمع تل مبارک واعدہ کیا اس وعدے کے مطابق اج خطبہ جمع تل مبارک با عنوان دنیا قرآن کی نظر میں جب تک کسی شہری صحیح حقیقت انسان معلوم نہ ہو سکے اس وقت تک اس شہ صحیح استعمال بندہ نہیں کر سکتا کہ دنیا بھی ایک چیز ہے اس دا صحیح استعمال اور ہاتھ ادو ہی پورا ہونا جدوں یہ صحیح حقیقت کھل جائے اور اس بھی صحیح حقیقت کما حق کو ہو جن اس دنیا نو پیدا کیا कोई भी کوئی بھی نہیں جانتا ادو بعد جنہوں آن علم دتا یا وہ پھر دنیا کی حقیقت جان دے اور پرچا اس واسطے میں جمعہ تل مبارک چانوں صرف اور صرف اللہ د قران نار دنیا دی حقیقت بیان کرنی ہے کہ پھر اگلے جمے صرف حدیث گیاں پھر اور کچھ نہیں آئے گا اس تو اگلے جمے ان شاء اللہ عزیز پھر صرف اور صرف صحابہ دے دنیا دے بارے تاسرات ہو گے اور کچھ نہیں اڑے اس تو اگلے جو میں زندگی رہی تو پھر اولیانہ دے پیارے ولیاں دیاں گلان دنیا دے بارے پھر <سؤال> اور کچھ نہیں ہو سہسدان دی نظر چہنسدان یہ کس نظر ویکد ہے خدا دی نظر رسول اللہ دی نظر صحابہ دی نظر پہ ولیا دی نظر ایک چواں نظر آئے کہ فرق کو نہیں جس نظر نال دنیا نو خدا ویخ نظر مستفا اور جس نظر مستفا ویخ نظر نال حضور دے یار دار ویخ جس نظر نار کملی والے دے یار ویخ دے نے اسے نظر دے نار اللہ دے پیارے ولی ویخ نظر فرق کو نہیں فرق نظرہ دے چواں نظر سائنسدان کی نظر کا ہونا ہے وہ پھر اخیر درد جا کے دساگا ان شاء اللہ ہل عزیز زندگی باقی تو اج صرف اور صرف قرآن مجید دے حوالے نار جناب دے سامنے دنیا دے حقیقت کھولنی ہے خالق کائنات نے دنیا دے بارے پرانے مجید کے ستارے سفے تورتوں میں مختلف مقامات دے روشنی پائی ہے اس سخالک کی گل اس دنیا اپنی مخلوق دے بارے سن کے دے دونوں سمجھ لو تو دنیا کی کہانی سمجھ آ جائے گی تو شیر آج تمہیں صرف سنا گا زو کاستے ورنہ میرا وعدہ یہی کہ میں صرف قرآن سنا قرآن مجید نے دنیا دے بارے دو کچھ آخر ہے ان پہلے نمبر سے میں جس گل جس نقطہ نظر بیان کرنا ہے وہ ہے اللہ ہے دنیا کھیل اور بےوا کام ہے دنیا اور بےو کام ہے اندر سے اللہ تعالی نے چار تھواں مجید اور سونا کوئی لفظ بھی بیکار نہیں بولتا چار تھا گل جو کی سونا سمجھو کہ اللہ دی نظر چلہ نزدیک ایس دنیا کی مذمت ایڈی چنگی کہ چون دی مذمت چو اور برائی کر سکی پہلی آیت سور ان کبوت دی آیت نمبر ہے ای چونٹ ان کبوت آتے نے مکڑی ٹھیک جڑی, جڑی جالا بنا دی ہے چھتان کے اوپر ذکر قرآن چاہیے اللہ نے ذکر کر کے مشال دیتی ہے کافر پرمایا جا بنا دی ہے نا اے بچارا انتہائی کمزور ہوں دا پھول بھی مارو کے اٹھ جاتا ہے نو بچا نہیں سکتا فرمایا جہے لوگ کافر دا سہارا لینے دا سہارا بھی کمزور ہے سہارا میں مولا دگڑا جنوں کوئی کوئی توڑا اسور آیت نمبر چونٹ پیش کر لگا. اللہ رب فرمایا دنیا دی زندگی اے دنیا دی زندگی صرف اور صرف صرف اور صرف کی آ لاہ والا شیلے والا بردے ہوا کام ادارا خلا اور یہ مقابلے آخرت کا جہان اوہی جہان ہے جن اللہ نے زندگی فرمایا ہے زندگی صرف اوہی یا آٹان اگر انہوں لوگوں علم ہوں اللہ فرما اگر لوگوں علم آپ پتا آتا ہے علم والے آدمی تان ملتے دنیا کا جہان صرف کھیل پہ دیکھتا ہے اور آخرت کا جہان اصل زندگی اس دے درد بھی یہ مضمون بیان فرمایا اصل زندگی اللہ نے آخرت دے جہان نکھا اور دنیا دے کے جان کھیل آخیا لہرا کھلائی اللہ اور کا دانا کھلا اگلے مقام سورہ محمد دے در آیت نمبر چھتی انہیا تنیا بس دنیا اندی زندگی دے کا مر کھیل ایک لفظ پہلو لے کھیل دا لفظ بارج رکھا ہے اگے فرمایا ان تو مو لو گے اور دنیا کے استعمال دن در اللہ کے برو گے پھر تن اجورا کن اللہ پانو ادر پا فرماؤ گا تیسری آیت سورہ حبیب دی آیت نمبر انتی الگ گرامی نو ال ہایا تنیا فرمایا جان لو جان لو خبردار ہو جاؤ بس دنیا کی زندگی بےہدا کھیل اور بے کم اور کھیل و زیت اور جڑی لوکاں دی نظر سونی دس گیا بڑی چنگی لگتی ہے وہ تفاق اور اور آپس دے اندر لوکاں دے ایک دجے دے فخر تے دار سبا دیا وجن والی بندہ ایک دوسرے ناہد کریمہ بندر اللہ سونے نے چار لکھ دنیا نہیں دے ایک لکھ اللہ داہر تیسرا دتا جیمت دا چوتھا دتا باسے فخر دے تکبر ہون کا اہمی وجہ بندہ فخر دے تکبر کرتا ہے بڑا غور فرما چوتھی آیا کریمہ ہاں جی سرمنچ چوتھی آیا کریما بتی سور انہ دتی ملیاخ جانا اپنے رب دے پیارے کلام تو فرمایا دنیا دی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا گئے اور آخر جہان آخرت دا گھر جا خیر مت کی پرہیزگار لوگ جہان افلا آفلا اللہ تسی شمنجو شمنجو جو آن ارمان کی ہوا دا دو تیس کیوں نہیں سمجھ دو سمجھو کیوں نہیں میری گل نصل تبدے پلنی کی گل آئی میں رب فرما گل کر رہا نال سمجھوا دو چیات کریم چار آیاتوں تبارک تعالی دنیا باستے لحب کا لفظ استعمال فرمائے تماشے کم کا نبا استعمال فرمائے چون ایک آیت کے تحت تفسیر مغہری سو پانی پتی رحمت اللہ لو ہزی سورہ انام والی آیت کے تحت لکھتے نہیں فرمایا اللہ, بفعل اللہ فرمایا لاہ بنا نیا لاہ با دہب لان آئن بے دینا لہب لا آخیا جا اس کم میں آخیا اندر کوئی صحیح فرض نہ صحیح فائدہ نہ ہوتا کوئی فائدہ تین نفا نہ ہو بے فائدہ کم میں کیا آخیا جا ل آخا جا اور لہد کھو آخیا ما ہے لوہو اما ین لا آخیا جا جا بندے میں ضروری کام تو سافل کر چڑ دا بڑا مثال دے آبھو آخیا جاتا جی بچے کھیڈ کرتے ہیں بچوں بلکھا کسے کسی ویلے نکے نکے مکان بنا لیں گے چھت تو بعد لت مار کے ان چن گے وہ جڑا کام کیا ہوں بچیاں نے انہاں کے اندر کوئی فرض نہیں فائدہ کوئی انہیں نفا بچا بسے نے اور بےحدہ کم در وقت لگا رہے ہیں بڑا غور فرمانا دی آئے اور جناب لہو کہ تعریف کی لا د اسل آخر اس کم آخیا جا جی فائدہ بے کار کم کی آخیا جاد آخیا جا ل اور لہو کیوں آخیا جا لہو آخیا جا فرمایا جڑا انسان ضروری نفیاڑی چیز تو سفل کر سکتا ہے نسلوں مداری لگا ہے بندہ گھروں نکلا سویرے کم جان واسطے مثال دن لگا ما پہ آخیا پترا سبزی لیا سبزی لائن نکل اگے مداری لگا سی باندر کی بگڑی نال جناب کھیل تناشا پا سی پتر جا کے کھلو گیا دوپہر کا بچپ ہو گیا ہوں جہا کام فائدہ مند سلے تو اے اس کھیل مداری دینی انافل کر چڑیا ایس کھیل شراب لہوا کیا اللہ سونے نے دنیا لہو فرمایا کی مطلب انسان ضروری تو جناب نافے کم تو کافل کر چڑی ہے اہم کم نافے کم کی آفے کم جڑا سان مفا دینا فل گندر وہ کم وہی جڑا سانو قیامت والے کام فرمایا یعنی مل آما لڈ دیہ مئی شت دنیا ایسے عمل ایسے کم جقص جہاں تو ارادہ صرف دنیا دی زندگی آخرت با کا ہورت کا فائدہ مقصود نہ ہو آخرت کا نفا مقصود نہ ہو مقصود نہ ہو سرف اور صرف دنیا کی دنیا کی اجاشی خاطر جہا کم کیتا جائے دنیا کی دولت دنیا واسطے حاصل کرنے جناب جہا کام کیا جائے ہاں یہ جناب لگتا تیار اور دنیا دیا لگتا واسطے اور اللہ کی رجا اندر مقصو مقصود نہ ہوئے فرمایا اینو یہ پل آخر جانا جناب لاجنفا منفرد موتبہ دیا کوئی جناب فائدہ نہیں دینا کیونکہ لوگ سوراٹوں دبا لیا کم دنیا میں دنیا دا آخرت میرے فائدہ نہ دے وہ انہیں سے ختم ہو جانے اور جناب والا کوئی فائدہ نہیں ملنا اس واسطے یہ لاگ نہیں ہے اور نہیں ہے دنیا کھیل اس واسطے کہ آخرت دے اگلے جہان بندے میں داخل کر سب دیا خدا دیا اللہ لہرے لاب دانا سمجھ لو لاگ اس واسطے دو جہان کے اندر کوئی ایسی کرن شری نہیں ادو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کب سب فقط دنیا کا دن کم دنیا نہیں کرو دو مقصد کم دنیا کا مقصد آخرا کم دنیا کا مقصد ارادہ آخر بس بڑا فرمانا اللہ دیا بندہ اسے پران نے دسیا دنیا نا بھی فرما کے اومو تا دنیا کا کام جڑا اور صرف زا محل دنیا لی ہوے گا او ادھر مراثرت مقصد نہیں ہوے گی اللہ الادا پورب مقصد نہیں گا اللہ الادی رضا مقصد نہیں ہوے گی ہو سمجھ لو او صرف اور صرف لا دے او دیا وہ بہتر کام آ وہ بےکار کام آج فائدہ نہیں ہو کرنے کرنا کم دنیا مقصود آفر اڑواد آفر جہان حاصل کرنا مقصود مثال دینا مسلم الیکشن والے دلی ہسپتال پا انہاں دا مقصد ووٹ لانا سڑک بنا دین مقصد کی ہوتا گورنمنٹ کوئی اس کام کا کم کرے تو ان دا مقصد نہ رب میں راضی کرنا نہ آخر اب جہان نو حاصل کرنا صرف دنیا دا کم دنیا دی شہرت عزت اور وقار حاصل کرنے ہے اللہ نے یہو جہم فرمایا اے یہ بہا کام آم آ اس کم دا کوئی فائدہ تمہیں ہونا نہیں کیونکہ جنہیں چر اس جہان کی مثال نہ دئیے نا ان چر گل کھپے بہت نہیں مل گئی سمجھائی اتو تو تر جاندی جی اصل کمال بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بل قرآن حدیث کی دی کر کے تو پھر معاشروں مثال لے کے سمجھا سب مسال دہی کر دینی تو دکھ دی رنگ دے ہاتھ جا کر رکھنا کم اصل آؤ اور اللہ ولا نے فرمایا ہے یہ دنیا با جہان اگلے جہان تو غافل فرما لو ایسے نہیں اللہ نے اس دنیا نو دو لکھ دیتے نے ایندی برائی بھی معلوم خبر معامل ہوا کروا سو جڑی دنیا اخرت فائدہ نہیں دے گی وہ لے کھیلے تماشا بے کا کم مومن دے کم نہیں یہو جی شہر مصروف ہونا بےکار کرا کام کرگر ہو جا آخرت آخرت نفع دے مومن ایسا کم کرد مومن, کر مومن کبھی بے کار نہیں ہو جو کر بیٹھا ہے تو فرمبے تو افسوس کرے گا ہاں کیوں یہ کم کر بیٹھا ہیں جا کم نہیں آخرت دن سوا مندے دا کافر دی زندگی غرق مثال دن لگا کافران دی زندگی ساری دی ساری لہو لابے کھیل بے حودہ کم کا کم تو سماج کو کم انکم بنیامت کر دا او دوں آخرت مقصد ہوں کیونکہ آخرت جہان من من من من. اس واسطے کافر دا ہر کم دنیا دا محل کھیل ہے جیسے بچے کھیل کر دحل تماشا ہے وہ کوئی فائدہ ہونا ہے دنیا میں ہو جائے گا جا, جا, جا دنیا فائدہ لینا تھوڑا بہتا او پالا مل جائے ان مگر کافر دنیا دے جہان تو اگلے جہان ذرہ برابر دی فائدہ کیوں ان دی دنیا تو آخرت کا ارادہ گل سمجھ لو دنیا نے آخرت تو کافل اور دنیا کا کم اللہ کی رجا آخرت نے جہان نہیں کرتا اس واسطے وہ لا دے حد فائدہ ہے ہوں کوئی منفورت مرتب نہیں ہونی اس واسطے اللہ تعالی نے انہوں دی ساری زندگی میں کھیل تو تماشا کیا ہے یا کھیل تماشا باندر کا دا کھیل رچان کا دنگل جھاٹا چا تو موجود تماشا لگنا ہے پھر ختم ہو جانا ہے اس واسطے سمجھ لو اصل چھاتی مارنی جڑا کم ہو شرع کے خلاف پناہ اسے ہوں گی محل دنیا لیتا آخرت فائدہ نہیں سی بلکہ ان کا نقصان ہی ہونا دنیا دا وہ کم جاس جا حرام نہ ہوا کم اگر کیتا جائے آخرت مقصد ربی روا لئی پھر یہ تیرے واسطے بن جائے فائدہ من اگلے جہان تینوں نفا دینا اگلے جہان تین رتبہ جانا ہے جی دنیا کا کم دنیا نہیں کر گزرے آفرت مقصود نہ ہوجا مقصود نہ ہوبے حق مقصود نہ ہو دنیا کا جہان تیرا لاہو لاہبت گزر گیا پھر کھیل تماشا بل بہت گزر گیا کیوں اس واستے سردی کوئی فائدہ ہونا مہندا غور فرما لا دیا بندے اللہ سونے نے تا دنیا دی جہان کی دنیا کی زندگی میں لاہو لا فرمایا کوئی فائدہ بھی نہیں آتا یہ جنہ چر یہ آخرت مقصد نہ ہو لو اے دو دو اے آخرت حاصل کر داستے انہوں نے لاہل فرمایا ہے مند سنوں آخرت تو غفلت نہیں بلکہ مومن اپنی آس رتنے ہر کام بند یاد رکھوا ہے کاروبار کرے تو آخرت دے حرام دا کم رتیاد ہو فرمانا کئی بندے حرام کا کام کرتے نے مثلا کوئی آدمی پاؤڈر کا کاروبار کرتے ہیں کیبل دا ٹی وی کا کاروبار کرتے ہیں وہ چیک کر دے وہ دا نہیں بھی ساری دنیا داری آ وہ نماز نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنا وا تو کیا اپنی آن دی دنیا اپنی تھان سے سمجھ لو اس پلیت آدمی نے ڈنڈی ماری دنیا نہیں چاہتے شتا نہیں چاہے حرام کم جائز نہیں ہوں گا حرام کم ناجائز جڑا ہوگی انہوں داری نہیں آخا جائے گا دنیا کا کم جڑا جاز ہوا مگر وہ آخرت مقصود نہ او دنیا داری آ جا اور دنیا بار مقصد آخرت ہونیاداری نہیں مل کے دن داری آ جا رہا کہ حضرت عمر میں نے خدا آپ کی گل کر لگا حدر فاروق آدمتی اللہ حردالا پوچھا گیا تو کیاسوڈ تمنا کی آ جن موت آئے کس حال دن آو سننا فارو کیا آدم تو پوچھا گیا دسو عدرت جب آئے تو تمنا ہے کس حال دن تنوت ہونی چاہیے آپ نے فرمایا میں بازار دن اپنے گھر والوں کام کردہ ہوا اپنے گھر والوں کی سرما خریدا حضرت فارو کیا نالم نے دسیا مومن دی بازار تو مسئلے میں فرق نہیں ہوتا مومن واسطے بازار میں مسئلے میں امر کی مطلب بازار بھی آگے عبادت دی جگہ بن جی ہے جب بازار والے کم تو امرا مصول کم بازار دا ہو شرم مہندی کے مطابق ہوے سمجھ لیا عبادت الہی بن گیا بازار دے مقصود آخر تو مثلا سونا اپنے آپ ہی لینا گیا ایک نیت یہ سو میں نہ جا میری گھر بھی جائے گی میری تھی جائے گی بازار جائے گی حرام کم کرے گی انہوں حرام تو بچاؤ واسطے میں اپنے آپ ہی سودا لا اس نیت وال بازار جانا نہیں بابت بن گیا وہ لگی. اور مثال سمجھو بدار اٹھ کے مسجد آیا مسجد ہے تھے بدار اٹھ کے مسیح سے آئے مگر آیا کسی کا دلا کرنے واسطے کسی کا مرنے واسطے مسجد انہیں بن گیا ہے آیا ان درچ داخلہ امپاٹ گنا بن گیا ہے کیونکہ ارادہ بدل گیا ہے اس پرا گر ارادہ بدار جانتا ہوا ہے مگر شراب من جی حفاظت نہیں ہوا ہے اور بدارت جانا بھی عبادت بن گیا ہے اس کم نو دنیا دا کم نہیں آخیا جائے گا بلکہ کم دا کم آخی آخی دا اس کم نو آخر کا کم آکھیا جائے گا اس کم نو کام چلا نہیں کہنا یہ کم اللہ دی رضا آزادی خاطر جان کم دنیا دا کیونکہ حرام کم واسطے اللہ بھی رضا نہیں دونک حرام کم چ رب راضی نہیں ہوتا اس واسطے کم جانے ہونے دنیا دار رو کر دیو اگر آخ مقصود ہوئے ربا حق مقصود ہوئے رب نو کرنا منسوب ہوئے شرمہ ہندی سے چلنا منصوب ہوئے وہ رب فسانی فرمے پھر تجارت عبادت پھر کالی بننا نہیں بابت پھر سودا خریدنا نہیں بابت رشتے دار دیکھنا نہیں بابت کب ندی کی شریت کی حفاظت بہت نہ آ جاؤ ندی کی شریت چلنے کا سوال آ جاؤ پھر ہر تین دنیا باقی بن جانا ہے عبادت بن جانا نہ دیا بنو بڑا غور کرنا جڑا دنیا میں کم جائے لے لے لیکن ابھی تو شرم ہندی کا سوال نہ کیا جائے اسے اندر جناب با لو ہاں جی جناب آخر تم سو نہ اور جنابے اللہ بھی بنا مقصود نہ ہو لے پھر سمجھ لنیا میں تماشا ہے جڑا مت کر بیٹھ امرا دیا بندہ تمہیں اپنے متنی کروا نہ متب تلوار جہاں تلوار چل جاتی ہے سر پت سملی فرق بھی نہیں جڑا انہیں دبو وقت اس وقت بھی قدر لے اللہ لائی اونے لہرے لگ دنیا فرما لیں غور فرما اسے فرما لیں کیونکہ دنیا اگر جائے نہیں ہو گئے لیکن ابھی کو آسوتمک سنگ بناؤ املہ دی روامک سنگ بناؤ پھر سمجھ لائے کھیل تماشا اے یہ بہت کامیا تیری زندگی نے برباد کر چڑیا ہے زندگی میں جس کام تو دنیا مقصود ہوگی دنیا دا فخر مقصود ہوئے دنیا دا تکبر مقصود ہوئے دنیا دا سنگار مقصود ہو دنیا دی زینت مقصود ہوئے اور اللہ دا اللہ دا ہو دین شریعت دا اور رب دی رضا دا آخرت بے ارادہ میں داخل ہو گئے شامل ہو گئے ایسا کم فضول وتار کھیل لباری کا بند لچھا سمجھ لے انت لگا بیٹھا ہے اس واسطے ایک اللہ نے پیارے تو پوچھا کسان کی عمر سی ستر اال کسے پوچھا اللہ جہ بندہ اب تیری زندگی جنگ آؤ لگا میری زندگی دس سال نہ بابا جی تم اسی سال دے لگ رہے ہو تو کہ دس کے گھوٹ کیوں بول رہے پھر گھر لیا میری ہے اسی سال پر ستر سال کھیل تماشے گزر گئے میں دس سال آفرت کی کمائی چزرے میں تو میرا جان کی کمائی چکت گزر گئے افل وقت ہوئی باقی سارے کھیل تماشا جی وہ سو ہو گئی زندگی ہی ہے مستفا جد گزر مصطفیٰ دی مستفا بھی یاد گزر گا رہے کمیون جو گزر گاؤ جا حضور کی شکل گزر جا رہے گزرا جو آپ کی یاد Ara bugi ninja aduhuma ara bugi ninja aduhuma alsa harilahu danto شریت کی نگرانی دنیا بھی برائی گلام کی آ گل اتنا باقی نہیں مل بولو نا اگلی آیت سن آیت نمبر پنج آج کے کریمہ دن خال کے کہنا اپنے یہ بغان فرما دنیا کی گندگی کرو فرام سونی لگنی ہے آج سو لے سونی لگنی آیا سو لیا تک دنیا وئی من فرمایا دنیا کافروں کی اخرچی سمارک رکھی گئی سونی بنا کے رکھی گئی آ اور او دی محبت کافران کے دلان میں پیا دئی پی آجت نے دسیا کافر دنیا دی زندگی سونی لگتی ہن آو ہوں او دے مقابلے ایمان والوں آ جہان سونا لگ رہا اور جنوبی جی جس جی بندے نے آ دنیا دا جہان تھوڑا نا لگا لگتا ہونے پرائے بڑا حل بڑا ترقی آپ لوگ ن لی تنیا دنیا کی زندگی سجائی گئی ہے اس کو مطلب کی آخر تحت تفسیر ابو سعود امام ابو سعود ہنفیبی اللہ تعالی کو اپنی تفسیر ابو سعود دے اندر سو جلد دن کردی تفصیر فقیر دور میں جیویا فرمایا اے حسنت فی آ اسے وقت محبت آف ہیلو بہن ہات کہا لکھوا لیا کہاں جبھی ہاں گئی فرمایا تو سو بھی اک دنیا میں اللہ نے حسین کر چلو انہوں نے ساری دس دیا اور انہوں دلان دلانے دنیا دی پار دنیا دا محبت پار دیتی گئی اس اسی لیے وہ تو دنیا تو دے تو کے ہلاک ہوتے ہیں ٹرتے داستے اور آخرت دے جہان تو منہ پھیر لے کے اللہ کے بندوانہ دقابل دے دقابلے کی مومن کی آخ آخرت کی شان ہے کہ شان ہے وہ شان ساری دنیا سمری آ ساری دنیا سوار کے ہر محل چاندی دو ہر محل سونے دوم کمے لگے ہو ہر عیاشی دا سودا سمان پیا ہو مومن دی نظر ایک پکے برابر بھی نہیں مومن دے واسطے وہ جہان جس جہانکڑا نشان ملتی ہے خدا بھی کسم جی سما مل سن لوگ چاپی مار اپنے دل میں اپنے دل, لے مارا اپنے دل لے سانو دنیا دا جہان سونا لگتا جی لگ جی تو ہات نہیں آئی تو سمجھ لے تو فربی صفت بڑھ گئی پھر دوبارہ کلمہ پڑھ توبہ کر نافی یا اللہ بچا میرا دل کیڑا پاس تر گیا یہ تو کافرانی کافیا دنیا دا آشک دیوانا کہ دنیا میں سونا کہ کافیا لگ رہا ہے کر دیں اسے واسطے اگلے لفظ قرآن دے نہ دنیا دا جہاں سونا لڑنا امن فرمانا فرو مولنا کا دے مسرا کر دے استفدار کرتے ہیں مومنا دزاق بنتے ہیں کہ حضرت دلال مر گئے تو اس دنیا کی کسے رانا کل نظر جو نہیں کرتے تو ہکارت بھی کافر لگے کا مزاق لے سلے آدمی سنو چلے گا اٹھو اٹھو نے دونوں جہان ہی اپنے برباد کر لے اگلا جہان جو پتا نہیں یہاں کی ہونا کی نہیں ہونا یہاں کا جہان ہے نہیں کہ نہیں اپنے جہان میں بھی برباد کر بیٹھے ہیں اللہ فرما دا ہے کافرانا جہان سونا لگتا ہے پایا ایمان آر سادگی لوگ سادگی ایمان آر کا نا ملاٹ راب آ سب سب ہونے گا نا موسر کا دان تو ملے گی جنت تو جنت ہی ہوگا اسے تو یہ ابو شہر ہوگی تو نہیں تو سادگی جسل لاؤ پھر وہ فصل ہوگی ڈیفینس والوں نے گھر گا قدرت بلال قدرت بات بنڈا چپئی مان والے ساڈیا گا پھر ابن باؤ تو بہ کے مدا کر دوا چودا پترو بتو سارے کستے تھے نا سب لوگ بھی ہے رب آ میرے پیارے یہاں کے اتنے نشرے میدان دس گئے کتنے میدان پہ بندے دنیا عظمت دی نگاہ نہ جلدی نگاہ جی دنیا عزمت ویٹے سبھی کے اکبر دی نگاہ دنیا ہکارت دیکھتی ہے وہ بیان کریں گے صاحب نے تفکریں اے چھوڑ بیان کرا ابو جہل دی نگاہ نہ نہ خدا دی نگاہ مرو امروز دی نگاہ نہ قرآن دی نگاہ مرو قرآن سلائی جی لینگا دنیا دا جہان سونا دس بافر سونا دس بنا کافران نے سونا نہیں دیکھنا مومن اپنے جہان نوارن بھی کرنا ہے پھر اس دنیا کے جہان جب سونے لکھنے بڑا پیارا لگتا انہوں نے اس واسطے منہ کا مزاق اڑا سادگی کا مزاق اڑا یہ سادگی کا مزاق اڑاؤ سمجھ لو سفت شروع آئی آ گئی ہے <تصفح> نگاہد والی ہے نگاہ خدا والی ہوں تو ساد جی کا نواز کیونکہ سادج سادہ نواز اڑا کافران کام نمبر چھ نمبر آئے دوش کر لگا یہ آیت یونس دی آیت نمبر چلی سورج یونیورسائی اندر اللہ سدارک وطالعہ نے دنیا دو جہان بھی بے لفائی بیان کی, کی دنیا دا جہان فانی آنا چاچتا چاچی ایتھے مدمت اس رنگ بیان ہوئی اتنے برائی دنیا دی سرنگ بیان کیتی کی بڑا غور فرمانا اللہ دیا بندے آؤ نہ جنابے والا قرآن بیان کرن لگا اللہ نے مثال دیتی رب نے کی کیتا ہے دنیا دی زندگی دی مثال دیتی یا میرے رب ربھی مثال تے بڑا غور فرما معلوم ہوا مثالہ دنیا حکمت والیا مثالہ دنیا سنت قرآن نے یہ من والا شیطانوں نے یا سائنس دا در ویخلا الدنیا اللہ فرماتا ہے دنیا دی مثال کمائیل سنا اسلاتی نبات الارض مما یا گلونا سر انہ ہرتا اخذت الارض بخرفها بسينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلة او نهارا اتاها امرنا ليلة او نهارا فاجعلها میرا کھا لے کے تعینات فرما فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ان پانی سمانو اترے بارش رحمت ہوے جنابے وال فصل گھا پٹھے بارش پوے ہر شاید جناب موسم بہار وگو چمک گے رون کئی رونک سب لے سبزے پل لا لے فصل تیار گھا پٹھے تیار ہو جان ہر پاسے سبزا ہوے ہر پاسے رونق ہوے جدر ویکھ جناب مالک خوش ہو جائے چھت مندر ہی برباد جاوے جاوے پر ہو جائے سب میں ختم جاوے جاوے ہو جائے ہر سڑک سوا ہو جائے ہر شا ختم ہو جائے جب مالک سب روا کبھی آگے سنج بیادان ہو فرمایا گئے گن کو من دنیا جہان کر دینا دنیا کر دینا دینا ہو دکھ افسوس نہیں دنیا جہان والا رب نے قرآن مثال سمجھائی کی سمجھائیے پرماجیوں نے فسل رب کی رحمت والی بارش نہ چاٹتا چاٹ سج بڑیاں سونی ہیں ہے ہر پاسے بہار ہی بہار ہوگی مگر پھر پتہ ہی نہ لگے یا رات کی ہے ای کوئی پتہ نہیں لگا سیلاب چڑھا فصلوں ہی برباد کر دیا جا دیئے امان ملدس ہو نہیں جی دسو کپاہ لائی سی کوئی پتہ نہیں تولا لگا ہے امریکن سنڈی لگی ہر سوئی ختم ہو گئی نہیں ہے فصلیں سار فرمایا جی چک لگتا جی نا پہلا سونی لگتی ہے تو بڑی جناب پیاری تو بندہ خوش ہوتا مالک جاتے جت زمیندار آلے بلے تو پھر چک لگتا ہے اسی طرح اور مثال سمجھ لو یہ فیکٹری لائیے بڑی سونی جناب اچھی لمبی فیکٹری مربیا مربیا جی اتفاق ہوئی سی پھر کوئی پتہ نہیں لگا کہ آفت بنی ایک مزدوری کو نہیں آ برماد ہے ہر شاید اجر تو برباد ہو گئی اے اور جیسے اس فیکٹرین جردا کیا دیکھنا ہے ای چاہ چپ بھائی اللہ فرما پھر فر ہر شو فرما کر چہان دونوں دل نہیں لا سکتا لانا جڑا اج کسے دا یار ہو شامی کسی دا بنیا اس واسطے میاں سب اللہ لالا فرما نے پاس پاس ओ पास से पास से चली जवानी ओ पास سب آئی ساتھی کونی محمد بخشا او برد منڈے بن تھارا وہ ساتھی کوڑی محن بھی بخوشا وہ برد منڈے खरा तो मान नकी रूप धड़े दो रूप धड़े दो तेवार हो सुन روپ دو تمہارے سکھروپ درد تمہارے سیک ہری تو سدا نہ پوری سنوا سدا نارا سڑی نہ بول دا سدا نبھی سمندا سروپ جڑے دار سک وہ راشنے شاخ ہرییاں تو صدا نہ بُن من جنن دا او صدا نہ راشنے او شاخ ہرییاں تو صدا نہ بُن من جنن دا صدا نہ رسد بزا سد بغاری بھی سدا نا رو نشہرا صدا نو جی جوانی والی تو سدا نمبیو لہراؤ سدا توری جکیتی دوپہرہ بے وفائی رسم محمدی وہ سدا اور بے وفائی وہ محمد سارا جہان بے وفائی جہان یہ بھی سب بیان کیتا اللہ قرآن دے دراؤن فیروں کے پیاسے والا پکا سائنسدان ہے ادھر ویسن لا دیا بندے آف اس مثال دے بعد اگلی آ گئے سن مثال سمجھ آئی تو نہیں اس مثال نے سمجھایا دنیا بے وفائی فان یقینی ہے فون یہ چپ دی, دی رونا تمہیں پاگل نہ کر اللہ یہ سمجھانا چاہتا چٹ بھی پاگل رونک ویکو بازار کی رونق ویخو انار کلی دی رنک ویکو کسی کو کوٹھی بنگلے بھی تو پاگل ہو جائے لگا گا کسی کے سونے میں پیالے کپ دیکھ کے نہ تو مٹی کے اپنے نہیں پن لیتے تمہیں کی پتا او کی سپ اٹھویں لے کے بیٹھا بچارا ادھر ویخ لگے آ بند آؤ ہوں اللہ العالمین آیت نمبر ست پہ پیش کرنا سورت پا ستوی آیت پیش کر لگا سورت پا آیت نمبر ایک سو اکتی آ شایت گندر اللہ نے حکم فرمایا دنیا دے مال دنیا دے کافر دے مال میں اکھ چک کے حکم ہے قرآن پڑھنے پڑھنے قرآن مومن پڑھنے کھلا گیا بندہ والا مست ازوا جن ہو رہتی گمیا لریج کو ربی کا خیرو اب فرمایا اے سننے والے اسان جڑا مختلف قسم دا وتن دا مال دتا ہے انہوں کی راشی اس مان والی نہیں آخر بلکہ آخر ہر میں لکھی لا تم دن ادھر کر لینا دیکھنا لابا کبا کم کافران کا نال کوٹیاں خسرا بادشاہ سے خسرا باد پرویز بادشاہ کافر سروتی سراج بادشاہ انہوں نے ٹائیاں چار پانچ کلے انہیں محال سے ایک, ایک فٹ زمین جیساؤں نے سونے کی بنائی سی ڈیڑھ من کا سونے کا تاج سرک رکھتا سی بنڈا چیز بلا ہونا جانا ڈیٹ فخ دکھا سارے آپ کو این پگ چکی بھی جناب مطلب کہ گاٹ جوڑا مشکل ہو جائے بے من کا تاج تو, سوننے تو سونے کا پانی نہیں نہ تمجو کوئی پیتل پانی چڑھایا ہو سونے کا تاج بے من کا خسرے پروز کے سر ہوں گا سر چلو کلیا جن و رقبہ سارا ایک فٹ سونے کا بنایا سی مجیا سونے چاندی دیا پلنگ سونے چاندی دے ہی لال موتیاں جلان بیٹھا بس الا فرما میرا محبوبہ یہاں کے نال ویخنا ہی نہیں ان نس دینا ہونے گی میں اسے ناچ مین کا دینا کی کرو رن ربی کا خور بابو باپ جو ڈے رینج کیا سیت نے دسیا بھی کافر سو دے مدے مقابل یہ نام رابطہ سنیا چاہیے اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزور دے سن دے جننے بھی دولت دنیا کے سمان ہوتے سن سب نے ہکارت کی نظر نہ پاگل نے خدور دہ فرما سر پاگل نے قرآن پاگل پہ آخلا تو یار کیوں نہ آخر <laughs> آخنا پاگل نے اپنی جان پہ پار پائی فرد گور کرنا پورا کہ آئے پیتا ان کے مقابل اپنے کوٹیاں بنگلے گیا ہر شہر کی فوٹو لا کے انجام مومنا مومنو یہاں کے سامان ہاتھ چکیا جنا نہ وقت پر دیکھو پھر وہ تم تیار وہی سامان رکھو جنگا دنیا کا ڈنگ لگ جانا بس سو اچھ رسا کے سرے کے گنڈ بہت کھیچر پاؤ میں لوگ ہے اپنے سرکار پہ اداد تھوڑا ہی کم رکھو پیڑ لوگ لی دنیا کی دسانا انہیں باغ جنت کا پھر آفرت کا جہان وہ قید دکھانا ہے تبے لی جنت بہت ہوں قرآن فرما والا تم دلنا رگبت دی نگر پی بھی جائے تو ہکارت نگر احمد کی نگاہ منا لگا سینری ملک بھی توڑیاں تو پیڑیاں تھاوا بھی آئے پر انہیں کی کرنا اس جگہ دی فوٹو لانی ہے سینری بنا ہے جیڑی ہے جائے مسلمان تو ٹکی ہو جائے محل بنے کی سڑکیں نے کھے بغیچے نے کیونیں پارک نے کرسیاں بورڈ لگی ہیں کہ میں کے بوتل پی نے ہیں یار منویں کرنا چاہیے او پھر چلی کا پتر نہیں بنتا اپنی ماں نہ پیو نہ پا نہ خبا نہ لگ جانا وہ میر پارک بنا کو مغلا چلے جی تمہارا تے رب نے قرآن دے مطابق چلدی ہوا توں تو انمت دی نگاہ میں نے ہی نہیں سو آخر اسی پاگل لے پترو تصویر پاگل لے کہ دن خرابی پس پس گاؤ آ گئی ایک فکیر نے ساتھ کہا دتا ایک بادشاہ نے فقیر نے شاید ساگو رحمت اللہ لکھا اچھے حق کی گل فقیر نے کہہ دیتی بادشاہ نے بادشاہ نے آپ لوگ تف لا دوں گیل نمبر چھوڑ دیا جائے فقیر کا لگا پھر کی فقیر فکیرباد بولی سی मैंने जा लगा फकीर आखिर की बड़बत जाना चलो छाती मंगा लगा तू हर फैसल बैठना फकीर कह लगा यार बंदर नहीं चल देगा मैं झाटवा छाटना जेल बनागा फिर की है बादशाह में पता लगा छाटवा चाटना पाया बादशाह जा लगा मैं तेरी सारी जिंदगी जेल भी गुजार देनी है میری زندگی کی گل کرنا دہان چھوڑ جانا سارا ایک پل جہان کتوں فاڑی انسان فاڑی جان تو پھر تر بال بادشاہ کہان لگا میں تین کٹ کے چڑ جاؤں گا فکیم جان لگا منواہ میں گلام کران کرنا وا دبان نہ لوگوں کا نہیں سنواؤ دبان نہ ہو جان گا دو سنواؤ بادشاہ کون لگا تم فاصلہ لو تیرے بچے پکے مر جان گے فکیل لگا بال سن بادشاہ تشاؤ تے اجمت محلا میں بیٹھا ہی. اپنے آپ خوشیاں نہ ماہر تکلیف پہ مگر یاد پہ آگے تم مرنا ہی تو ماں بھی مرنا تو مک مراوی اٹھان گنا باپنا تھی پچھانا گانوں کا ماں میں پچھانا سرک کسے نہیں کرنا آدشاہ غریب تو ماراج نہیں نہی پچھاڑیا جائیں گا میں پچھاڑیا جاگا کر میں نہم کیا کرنا خدا گا بندہ من انجام لیا میری آکا فرمی نظر صرف دنیا کے کام میں دیکھ ہے انہیں کام میں دیکھنا پر انجام نہیں ممن تو مومن توڑ اخیر تک ویستا ہے اور یار یہ پیچھے چلے جا رہا ہے یہ کرنا کی ہے میرے نال میں گل تمہیں دسا اللہ سنے میں اگلی آج آپ یہ دنیا کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ فرمایا ہے مل تو دنیا الا متا گورما دنیا کی زندگی دھوکھے کا سماؤنڈے کا ٹھوسے کی مطلب ہوں ادھر دیکھیں ادھر ایک بندہ جیب پیسہ لے کے لاری اڈے ٹوتریا تاروا لا رہا ہے دم بندہ پیا جی جنہ مال سی سارا کھ کے لیا آخان گے اندر کی ہے دھوکھا ہو گیا ہو گیا چاٹ دا کوئی سی چٹ سی وائد ہو گئی فرمایا دنیا دا سامان نہیں دنیا دے مال بھی اہم مثال دے چاہ جو ہے سمان اس دنیا دے توفے تو ہی بندہ بچ گیا ہے جہا اپنی نالک داہ پہ لا دیا ہے جڑا اس دنیا نالک داہ دے, دے لا گیا سمجھ لے انہ دوکھا نہیں کھا کیوں کیوں گل سمجھو آخرت دے جاخرت خرچ کر گیا نا اپنے جائز مال نو, حلال مال نو. وہ دھوکا اس واسطے نہیں کھا سکیا کہ جڑا خرچ کر دن محفوظ ہو جائے ہے جڑا تیرے محفوظ ہو گیا توکھے تیخے نہیں آیا وقت سکاویں گا جب تیرے ہاتھوں خوش جائے تو جڑا تیرے محفوظ ہو جائے, او چاہا, او گیا وہ دھوکھے آیا وہ تو بچ گیا جہا دنیا دا مال دنیا واستے لگ جاوے مسلم دنیا دا مال ہے تو ٹی وی لگے یہ دھوکھے تدال تاہنت لگ گیا کیبل لوگ لگا ہے لانت چ لگ گیا لگ تگا ہے واہنت لگ گیا الیکشن لگ لگا ہے وہ لگ گیا سیٹ لین لگا وانت دے لگ گیا نوکری ملازمت نہ جائے سفارش پیسہ دے کے رشوت حرام کا مچ لگ گیا لگی جیڑا مال دنیا کا آخرت کم نہیں دے گا سمجھ لے لو دوکھے کا سامان تینوں دھوکے چا کے تر گیا اور جنہوں اپنے رب نو چڈیا تینوں دوکھا نہیں دتا او تیرا گن انتظار کر لیا کرب نے مذمت کی فرمایا جو شروع. پر فرما دافر جڑے اے دنیا دی زندگی نو آپ پر ترجیح دیں دن دنی. دنیا دی زندگی پسند فرما نے بل تو سرو نل الدنیا تو دیا دکھارو بخار فرمایا کا پھر فر دنیا کی زندگیوں ترجیح دیا اور مومن آخرت کی زندگی درجی در کا مطلب یہ ہوتا ہے ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے دنیا کی زندگی کے آخرت کی زندگی بھی ٹکر ہوگی تو مومن دنیا کی زندگی تنگ چھڈ دے گا مگر آخرت والی گل نہیں ہے مسئلہ میں <تصفح> مثال تھا دوں ایک بندہ کسی جگہ سے نوکری لگا اللہ رسول بھی کی گل چکی وہ نہیے نماز نہ پڑے تو پھر فیکٹری جواب دے دیں یہ سب وقت نہ دا ہوں جہا نماز نہ پڑے پیسے لے فرد خدا پورا نہ کرے دی ناجائز پابندی قبول کرے روزی لیج لے دنیا کی زندگی میں ترجیح دیتی آفت میں چڑھ دا آفر جا کسم کھا بنا مر لوگ سور تو پسند مہما وانگو آخرت پسند کیا اور دنیا چڑ دیا آخرت کی دی زندگی تے ترجیح دن والا دنیا نو نخرت دی زندگی تسند کرنے والا اپنی دنیا نو محفوظ رکھ کے آخرت نرباد کرنے والا اے صفت کافر دی کافر دی صفت سفت میں نے چاہ جائے تو توبہ کرے اللہ کی وارد مومن من کام نہیں کردا مو اپنی آخرت دی زندگی نہیں پسند کرنا ہے. قرآن مجید چو چاند آتا تمہیں سنا جہاں نے آخرت دی دنیا کی زندگی دی بگمت بیان کی ہے ایس رنگ انداز برائی بیان کی ہر اگلے جنے تمہوں سناواگا صرف حدیث کملی والے دیر گا کہ حضور نے دنیا دنیا حدیق برائی بیان کی پھر آخر جا کے ثابت کر گا کہ میں رب رسول جو کرن تو کری تعریف کریں تو پھر سمجھ لیا پیما رسول کے مارد نہیں